ارے یہ عالم کے نہ پہچان سکے تو عالم نہیں وہ جاہر ہے نا پہلے زمانہ کی مارفت ضروری ہے ہاں ورنہ پروگرام کے نام پر لوگ مزاق بنا دیں گے بلا لیتے ہیں کم وقت کئی مرتبہ پگڑی والے کو بلا لی دو گے ہاں पगड़ी वाली अरे वही पगड़ी वाली हरी सुफेद दोनों जो है बदमाशी कम थोड़ी हो रही है गुंडे मवाली जो थे मुहले के वो मुबली बन गए तो अशय असली से अपने असल की जानी पलटती है ना अरे पत्थर है उसकी तबीयत में नीचे रहना आप उसे अगर ऊपर फेंकें तो चला तो जाएगा लेकिन फिर कहा आना चाहेगा نیچے ہی آنا چاہے گا جب تک آپ کی طاقت کا پاور ہے تب تک رہے گا لیکن نیچے آنا چاہے گا تو اشرجو شہ اپنے اصل کی جانی پلٹتی تو اس تحریک میں جتنے سب گنڈے موالی ہیں اکثر ہے نا اگرچہ انہوں نے پگڑی باندھ رکھی ہے لیکن ان کی گنڈے گردی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی عالم حقاق اور باطل کرتا ہے ہی اپنی گنڈے گردی دکھاتے ہم تو بہت دیکھ چکے ہیں بارہ ہوا جلسے کے نام پر تقریر کے نام پر یہ بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد جو ہے وہاں مزار کا پلان بنا دیتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں کہ ہم کسی اور کے حسار میں نہیں ہم شہنشاہ بغداد کے حسار میں رہتے میرے دادا پیر نے فرمایا ہے سبح کیوں دبائیں کس سے دبائیں جو ہیں تیرے در کے غلام کیوں دبیں کس سے دبیں جو ہے تیرے ڈر کے غلام غوس اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا ہاں تو ہم غوث کے حسار میں رہتے ان کی حفاظت میں رہتے ان کا سارا پلان ملیا میٹ ہو جاتا ہے ابھی گزشتہ लॉकडाउन से पहले मैं कर्नाटक में गया था कर्नाटक हुबली हुबली के आगे गया था जगह प्रोग्राम गाँव का नाम बड़ा पेचीदा नहीं, लेकिन हुबली से आगे गया था और बड़ा नापाक पलान इन्होंने बनाया था मेरे खिलाफ सैयद अब्दुलौशी साहब का नाम जानते है एलर्जी तो नहीं उनसे <laughs> नहीं बहुत से लोगों को उनसे एलर्जी है हाँ हमको नहीं एलर्जी है बहुत से लोगों को उनसे एलर्जी है بعد میں صحیح کہتا ہوں دوبارہ مجھے بلانا اس قبرستان میں اس میں نہ بلانا ہے نا ہم اس کی فکر نہیں لیکن بات ہم صحیح کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو سی صاحب سے الرجی ہے کیوں رکھتے ہو لرجی اپنی جماعت کے ہیں اپنے مسلک کے ہیں اپنے ہے نا خیمے کے ہیں پھر بھی آپ الرجی رکھتے ہو چڑھتے ہو بیجا الجھتے ہو الجھاتے ہو نہیں ہونا چاہیے ہے نا और बेचारे हो ठीक है ऐसा नहीं है कि हमने उनसे कुछ घूस ले लिया है, है? कुछ लोग मैं मैं बात बात नहीं करता हूं वही कहता हूं जो सामने भी कह सकने की हिम्मत रखू समझ गया आप तो वो इस पूरे वाक हाँ मालूमा रखते सी ये सब और इधर से जाने में एयरपोर्ट पे ही नोकझोंक हो गई पगड़ी वालों से सब पगड़ी वाले आए थे हमको लेने के नहीं तो हमने कहा यार हम जलसे में जा रहे तुम्हारा ही रद्द करने जा रहे हैं तुम्हें हमको रिसीव करने आयो यह बात समझ में मेरे नहीं आ रही है। अंग्रेजी आधा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन दिमाग फोन काम करता हमको स्पेशल उसमें गुलजार मिल्ल भी थे सैयद अब साहब भी थे स्पेशल मुझको उनके रद्द के लिए बुलाया गया تو ہم نے کہا مجھے ان کے رد کے لیے بلائیں گے اور یہی ہم کو ریسیو کرنے آئے کچھ دال میں کالا ہے نا تو ہم نے کہا نہیں بھائی ہم آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھے تو جلسے والوں کی طرف سے جو گاڑی آئی تھی اس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار ہو گئے بہر پھل کی نماز پڑھی فاتحہ پڑی اس کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھا گناؤ سے توبہ کر رہا تھا تب تک وہ پگڑی والوں کا فون آیا میرے موبائل پر اور ایک فون پہلے آیا تھا تو میں آخر والا نمبر پہچان لے ये भी नहीं उठाया दूसरे ये कि उसी का है कुछ जो, पता लगाना रहा। तो उसने इतने जो मामूल है वो पूरा हुआ तो मैंने ड्राइवर से कहा बेटा ये जो मसला कल हुआ था एयरपोर्ट पे ये वही लोग है अब तुमको गाड़ी कैसे ले चलनी है वो तुम जानो तो उसने कहा आप बेफिक्र रहिए मैं بہت حساب سے لے چلوں گا نہ ہائی سے لے چلوں گا نہ سروس روڈگا میں شہر, شہر کے اندر داخل کر کے اس کو گلی گلی گھماتے ایئرپورٹ پہنچا دوں بڑا بہرحال ایسا ہی کرا اور اس نے ہم کو ایئرپورٹ پہنچا دیا ہم ایئرپورٹ کے اندر جب داخل ہو گئے تب یہ پگڑی والے پہنچے ہم کو وہاں تلاش رہے ہیں ایئرپورٹ پہ ان کو پتا چل گیا کہ وہ دونوں تو سی ڈبل صاحب تو ہم جب ایئرپورٹ میں داخل ہو گئے تو ابھی تلاشے نہیں پائے تب اس نے میسج کیا ہمارے پاس انگریزی میں لکھ کر کے کچھ بھیجا مگر ہجا کر کے ہم بھی تھوڑا پڑھ لیتے ہیں تو ہجا اب لگایا پھر پڑھا ہم سمجھ گئے کہ ہم کو دھمکی دے رہا ہے تو اس نے کہا تم قسمت کے اچھے تھے بچ نکلے قسمت کے اچھے تھے بچ نکلے اور بھی کچھ آل فول میسج اس نے بھیجا پھر میں اس کو سید صاحب کو بھیجا سید ابلوسی صاحب اور ہم نے کہا اس کو آپ ریمانڈ میں ذرا لیجیے تو انہوں نے بہرحال ہاں وہ کہا ہم کو بھیج دیجئے میسج جو آپ کے پاس آیا تو ہم بھیج بھی نہیں پاتے کسی سے ہم نے وہ بھی بمبئی پہنچنے کے بعد تو وہاں حیدرآباد پہنچنے کے بعد بہرحال سید صاحب نے اسے ریمانڈ میں لیا کیا نہیں لیا وہ تو وہ جانے لیکن بہرحال اس کے بعد کوئی فون نہیں آیا تو بعد میں ملاقات ہوئی سید صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے مفتی خلیل صاحب ایک ہے وہیں پہ کرناٹک میں نے بتا دیا تھا انہوں نے ریمانڈ میں لے لیا ہوگا تو اس لیے آپ کے پاس اب کوئی فون نہیں آئے گا اور آئندہ ایسی کوئی جسارت نہیں کریں گے لیکن بہرحال آپ پر اللہ کا فضل ہے بزرگوں کا فیضان رہا ورنہ ان کا ارادہ بڑا نہ پاتا اس سے پہلے تو بارہ ہو چکا ہے تو ہم تاریخ بھی اگر کسی کو دیتے ہیں تو بہت تحقیق کرتے ہیں اب چونکہ بمبئی کا مسئلہ تھا اس لیے ہم نے زیادہ تحقیق نہیں کی है? ورنہ ہم باہر کا پروگرام دیتے ہیں تو پوری تحقیق کرتے ہیں جب مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے ہی ہیں تو پھر میں رفتے سفر باندھتا ہوں ورنہ پھر میں نہیں جاتا ہوں ہے نا احتیاط ضروری کی ضروری ہاں اور یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اکیلے آپ سے نپٹ لیتے اس لیے ہم نے کوئی زیادہ تحقیق نہیں کی اور بار ماشاءاللہ اور جماعت رضاء مستفی کا نام بتا کر کے وہ دعوت ہے لیں گے احترام سے لیں گے اب آگے دھوکا کھائی جائے گا اچھا اب وہ ایک کوئی موبائل چلا ہے فوٹو والا ادھر سے کرو تو دکھتا ہے ادھر سے کرو تو دکھتا ہے اس میں ایسا ہے نا چلا کچھ ہاں بیٹو کالنگ کیا ہے تو وہ تو اس میں سسٹم ہے ہی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے اور ہے بھی تو ہم اس کو استعمال نہیں کرتے اگر وہ بھی تو استعمال نہیں کرتے اس کے ناجائز ہونے کا ہم شریف جو ہے اعلان ہی نہیں کرتے ہیں آپ کی دعا سے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیسہ ہے لیکن اسکرین ٹچ موبائل صرف اسی لیے نہیں لے رہا ہوں کہ اس میں بچ سکنا مشکل ہو جائے گا ہے نا ہاں اللہ تبارکہ وطالعہ اس زمانے میں بڑے خرافات ہیں بھائی اللہ اس سے بچائے ابھی بتائیے بزرگوں کی کردار کشی ہو رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و وطالعہ ان سب کو اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرمائے اور اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ان کو جو ہے نیک ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ جو شر فلا رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے تعلق سے ہمارے اکابر کے تعلق سے اللہ ان کو اس سے باس آ جانے کی توفیق عطا ہو بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی سے بچنا چاہیے اور ظاہر کو باطن کے مطابق رکھنا چاہیے حضرت داتا علی ہجوری کا بھی آج عرس ہے نا جی ہاں ان کے عرس کی تاریخ ہے یہ آپ کا ہی فرمان کہ اگر ظاہر جو ہے ظاہر جیسا آپ کا ٹھیک ٹھاک بڑھیا ہے مطابق نہ ہو تو حضرت یعنی جیسا ظاہر ہو جیسا باطن ہونا چاہیے جیسے ظاہر خوبصورت ہے ماشاء اللہ اسے دل بھی خوبصورت ہونا چاہیے ہے نا تو بنے کے نا آپ نہیں آپ کو میں نشانہ نہیں بنا رہا ہوں مت سمجھے میں بتا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں داتا علی ہزوری کا ہی فرمان ہے چونکہ آج ان کے عرص کی تاریخ تو انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ ظاہر اگر باطن کے مطابق نہ ہو یعنی ظاہر کے مطابق باطن نہ ہو سمجھا تو مناسبت ہے صحیح بات اور اگر باطن جو ہے باطن اندر والا بات جو ہے اگر یہ ظاہر اگر باتن کے مطابق نہ ہو لیکن آپ کا ظاہر نہیں ٹھیک ہے تو آپ فرماتے اگر ظاہر کے مطابق نہ ہو تو یہ گم رہی ہے گم رہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم طریقے والے ہم تو یہاں نماز نہیں پڑھتے تھے ہم سیدھے کھانے کا میں پڑھتے ہے نا ہمیں شریعت ماض اللہ کیا لینا دینا ہے نا ظاہر ہاں کہتے ہمارا اندر والا صحیح ارے تمہارا جب اندر صحیح تو اندر جو ہے باطن میں جو ہے وہ ظاہر میں ہونا چاہیے اور اگر باطن ٹھیک ہے لیکن باطن ظاہر کے مطابق نہیں ہے تو یہ گم رہی ہے ہاں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی عطا قطع تو پتا کیا چلا کہ ظاہر اور باطن دونوں میں اکسانیت ہونی چاہیے ظاہر و باطن دونوں میں اکسانیت ہونی چاہیے اور اللہ تبارکا و تعالیٰ نے تمام امبیا کو اس دنیا میں جو مبوج فرمایا ان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی یہ تھا کہ مخلوق کی ظاہری اور باطنی نہیں ہو جائے یہ تو مقصد تھا اور خاتم النبیین بن کر کے میرے آقا ہی صلاح و تسلیم تشریف لائے ابھی آپ نے وہ بزرگ جو تھے میں ان کا نام پھر بول گیا کیا عنایت ہو حضرت ابھی عنایت ہی عنایت ہے ہے نا تو وہ بتا رہے تھے عقیدہ ہے نا ختم نبوت ہے نا تحفظ ختم نبوت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں ہونی بھی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہفتہ واری پروگرام بھی شاید ہوتا ہے ہے نا کہیں کہیں ہونا بھی چاہیے لیکن جس نے معد اللہ جس جماعت نے جس گروپ نے جس گروہ نے نبوت کا دروازہ کھولا وہ گروہ دیا دیا بنا تو اس کا تو آپ کہیں رد ہی نہیں کرتے ہے نا ان کے خلاف تو کہیں آپ بولتے ہیں جس نے یہ شوشا چھوڑا ہے نا اس کے خلاف بولیے اس کے خلاف بھی رد کیجئے اور ان کا بھی خوب رد کیجئے ہاں اور لوگوں کو بتائیے کہ یہ ذہن یہ شوشا کس نے چھوڑا کس نے دیا ان دیوبندیوں نے ہی دیا تو ان کا تو رد ہے لیکن اس سے پہلے ان کا بھی رد ضروری ہے ہے نا نہیں ضروری ہے پتا چلا کہ بھیا ان کے ساتھ ہی لوگ جو ہے چائے پی رہے ان کے ساتھ گھٹ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں بیٹھنے شادی کی تقریب میں شرکت ہو رہی ہے دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے کتنوں کے فروغ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں لیکن کیا ضرورت ہے گہرائی میں جانے ہے نا کیجیے دونوں کرف کیجیے ہاں ابھی حضرت نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا ہے نا بہت ثبوت اور پروف کے ساتھ کتاب دیکھ کر کے آپ کو بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے آپ نے اسے سنا تو میرے آقا خاتم النبیین یہ ہے نا کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اور اگر کوئی آپ کے بعد نبی آنے کا عقیدہ رکھے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق تو جب میرے آقا خاتم النبین بن کے تشریف لائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اب اس امت کی جو صبح قیامت تک باقی رہنے والی ہے اس کی ظاہری و باطنی اصلاح کون کرے گا تو اللہ کے حبیب نے ہمیں اور آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا میرے آقا نے فرمایا گھوڑاؤ مت پریشان مت ہو ہم تمہاری ظاہری و باطنی اصلاح کے لیے تمہیں دو جماعت دیے جا رہے ہیں <متاز> ایک جماعت کا <ka> نام علماء ہے <تصفيق> اور دوسری جماعت کا نام اولیا اگر ظاہر کو سدھارنا ہے تو علماء حق سے رابطہ رکھنا اور اگر باطن کو سدھارنا ہے تو اولیاء کرام سے رابطہ رکھنا ہے اب اگر آپ کو وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے غسل کا پوچھنا ہے یا زندگی کے کسی شعبے کا کوئی بھی مسئلہ پوچھنا ہے आलिम के आपको बता देगा है ना? लेकिन इन चूरन के जाना। ये आने उल्टे सीधा बता देगा अब इनको जब मस्जिदों से निकाल दिया गया तो मस्जिद के बाहर टेबल लगते है और टेबल पे खड़े होकर जैसे कोई चूरन बेचने वाला नहीं ऐलान करता है ऐसे वो वहाँ पर तबलीग ये तबलीग तबलीग मजाक उड़ा रहे हो कम है।, है ये तबलीग का तरीका روڈ پہ کھڑے ہو کر ٹیبل پہ کھڑے ہو کر چورن بیچنے والوں کی طرح جو ہے کتاب پڑھ کے سنا رہے ہو. وہ بھی اردو نہیں پڑھنی آتی ہندی میں پڑھ کے تبلیغ کر رہے تبلیغ ہے الاسلام سنیے. سنیے سرکار نے فرمایا علم اسلام کی زندگی اگر اسلام کو قوانین اسلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے تبلیغ اسلام کرنا ہے تو پہلے ہی بات ہے علم حاصل کرو پھر میدان تبلیغ میں قدم رکھو تمام بزرگوں کے آپ سوانح پڑھ لیجئے ہر ایک بزرگ کے حوالے سے آپ کو یہ ملے گا کہ پہلے انہوں نے علم ظاہر حاصل کیا ہے نا پھر علم باطن کی طرف رجوع ہوئی یعنی علم ظاہر و باطم سے جب آراست و پیراستہ ہو گئے تب انہوں نے میدان تبلیغ میں قدم رکھا پھر اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ سبحان اللہ میرے غریب نواز کو ہی دیکھ لو چلے تھے تو تنہا لیکن جب ہندوستان کی سرزمین پر پہنچے تو نبے لاکھ لوگوں کو دولت ایمان سے مالا مال نعرہ مل لگانا نہیں تو باہر والوں پر چلے گا بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے اس کو چالو رکھے بند مت کیجیے اب میں بھی آج بولتے رہوں گا بیٹھ کے تو بولنا ہے تھک گئے کیا تھک گئے تو ہم چورن ہوں ہاں سے بہت نفرت کرتے ہیں ان سے مسئلہ مت بوجھ نہ یہ آب جیسے آب بہت سیدھے کیا نام آپ حسان بھائی بتائیے ایسے سیدھے سادوں بھائی. ان کے دامے میں آ جاتے ہیں. آہ, جو تیز ترار ہوشیار ہے وہ تو بچ لیتا ہے لیکن یہ ہمارے حسان بھائی بہت شکل سے, شکل سے بھولے لگ رہے بتا رہا ہاں ماشاء اللہ آپ کے بھولے پن اللہ تعالیٰ ہونا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے کے سیدھے سادھے یہ ہمارے احسان بھائی تو ایسوں کو پھاستے اب وہ بےچارے ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کے پھنس جاتے ہیں اور جو ہوشیار ہوتے ہیں تو ہم ان تک نہیں جاتے اگر گئے بھی تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ دوبارہ بھی ادھر رخی نہیں کرتے تو ان چورن بچنے والوں سے ہوشیار ہیں ان سے بھی بہت دن کو مسلح کے حالات کو نقصان ہوا ہے غلط ہو رہا ہوں نہیں میدان تبلیغ میں کود پڑے پگڑی مان لی اب بتائیے مٹھائی بیچنے والوں کو اللہ لکھا جا رہا ہے نمکین بیچنے والوں کو اللہ لکھا جا رہا ہے ایک دو مالیگاؤں میں کچھ ہے تو اللہ مولانا مفتی سب دکھ رہا ہے ہم گئے بنا رہے پروگرام میں امین القادری ہاں تو بار علامہ مولانا مفتی جا بھی ہم نے کہا علامہ ہم تو ممبئی میں رہتے ان سے کہ علم حاصل کرو ہے نا علم حاصل کرو پھر علم حاصل کرنے کے بعد تبلیغ کرو اس لیے کہ گوش پاک نے بھی فرمایا آپ فرماتے ہیں درست درست اللم حتیٰ سر تو کتبن وسے بات فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا یہاں تک علم حاصل کرتے کرتے قطب ہو گئے وصے بات تو یہ فرمائے کہ میں علم حاصل کرتا رہا کرتے کرتے قطب ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ کرتے رہو تبلیغ کرتے کرتے اللہ بن جاؤ گے یہ تبلیغ کرتے رہو بغیر میں اور یہ تبلیغ کرتے کرتے علامہ کتنے کتنے علامہ ہو گئے دکان جب نہیں چل رہی تھی تو بتائے مفتی اعظم کبھی نہیں لکھا دکان چل پڑی تو بتائے مفتی اعظم لکھ ایسے بھی بہت سارے لوگ اللہ محفوظ بھرمائے بھائی بس عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں आ, आ, कोई रिश्ता है क्या पगड़ी वालों से आप बहुत टेंशन में आ रहे हो रिश्ता रखना भी मत ये भैया बहुत मसलक का नुकसान कर रहे हैं और अगर ये मसलक का नुकसान न करते होते तो मेरे यहाँ का न फरमाते की दावत इस्लामी और सुननी दावत इस्लामी मसल के आला हजरत नहीं है फरमान को भी माने جس کی ذات سے محبت ہو اس کی بات سے محبت ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے سرکار کی ذات سے ہماری محبت کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ اعلیٰ عدل فرماتے ہم کیسے بھی صحیح سرکار نے کرم کیا تو بیڑا پار ہو جائے گا ہم جنت کی بہاروں میں پہنچ جائیں گے وہ فرماتے ہیں خوف نہ ذرا تو, تو ہے اب دے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے یہ ذاتے مستعفی پر اعتماد اور سرکار کی بات سبحان اللہ بحری سواری میں بحری جہاد میں آپ تشریف فرما سنا ہوگا بارہا آپ واقعہ طوفان نے جب ہر چیار جانب سے آ کر کے جہاز کو گھیر لیا یہاں تک کہ پورا جہاز ماتم قدر بن گیا ہر ایک کی زبان پر یہ کہ بس یہ جہاز ڈوبا اب ڈوبا کب ڈوبا تب ڈوبا ہر ایک حاجی اس میں پریشان ہر ایک کی زبان بنے صدا کی جہاز جلد ہی نظرے طوفان اور نظر حوالض ہونے والا اعلی حضرت سرکار کی والدہ بھی تھی اعلی حضرت کے پاس آئیں چلتی ہوئی جہاز میں کہا بیٹا احمد رضا یہ جہاز جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کپتان کے اعلان کے مطابق چل لمحوں کے بعد نظرے طوفان ہونے والا ہے نظر حوادث ہونے والا ہے آہا قربان جاؤ میرے امام پر بڑے اعتماد کے ساتھ بڑے وسوخ کے ساتھ ماں کے قدمے ناس کا بوسہ دیتے ہوئے میری پیاری ماں اس جہاز میں بیٹھنے والے لوگوں کو جہاں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ چند لمحوں کے بعد یہ جہاز ڈوب جائے گا نظر طوفان ہو جائے گا اس سے کہیں زیادہ مجھے اس بات کا اظان و یقان ہے کہ یہ جہاز نظرِ طوفان نہیں ہو سکتا نظرِ حوادث نہیں ہو سکتا آپ کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے پاس کیا پروف ہے جبکہ کپتان نے اعلان کر دیا ہے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں میری پیاری ماں میرے پاس میرے نبی کا فرمان ہے میرے آتا نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی بحری سواری پہ سوار ہو اور سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ مجرحہ عمر شاہ ابیلا غفور الرحیم تو بحری سواری نظر طوفان نہیں ہو سکتی نظر حوادث نہیں ہو سکتی اور اے میری پیاری ماں میں اس جہاد میں بیٹھنے کے فوراً بعد اس دعا کا گرد کر لیا اس لیے میرا انسان है यह ہے یہ جہاز नहीं طوفان نہیں ہو سکتا नहीं हो نہیں ہو سکتا ابھی آپ دیکھے گی یہ جہاز ہم کو اپنی منزل پر چھوڑتا ہوا نظر آئے گا اتنا کہنے کے بعد میرے اعلیٰ حضرت پوری توجہ کے ساتھ लगाकर आका کی جانب لو لگا کر آکا کی بار گاہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آنے دو یا تبو उठा दिए है इतना पड़ा तूफान तम गया देखने वाली आखो ने देखा जहाज मंजिले मकसूर पे जा ना। ये है, की बात पर है ना आ, तो ताजु शरिया से जाहबत आपको भी है हमको भी अब दिल चीर कर दिखाने वाली चीज हो रही है ना नोहबत है ठीक है تو ان کی ذات سے بھی محبت کرو ان کی بات سے محبت کرو ہے <تصفيق> کچھ <سؤال> <سؤال> لوگ کو اس لیے تاجوشریا کہتے ہیں اور ان کا نام جپتے ہیں لیتے ہیں تاکہ ہماری دکان چلتی رہے دکان چلانے کے لیے نہیں آخرا سنوارنے کے لیے ہاں آخرا سنوارنے کے لیے اعلیٰ حضرت سے ہمیں پیار ہے سچا پیار ہے حضور حجت الاسلام سے پیار ہے حضور مفتی آدم سرکار سے پیار ہے اور ان کے لاڈلے سرکار تعدو سے پیار ہے اور ان کے لاڈلے حضور قائد ملت علامہ مفتی محمد اظہر خان زیدا مدوسامی سے بھی پیار ہے ہم تو نسبت والے ہیں ہاں ہم اعلی حضرت کی نسبت پاک کو دیکھ رہے ہاں ہم حضور قائد ملت سے محبت اسی انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں سرکار دے کرتے ہیں کے رگوں میں اعلی حضرت کا خون تھا میرے حضرت ملت کے بھی رگو میں اعلی حضرت کا خون ہے ان کا ہمارے لئے حکم, حکم حکم اٹل ہوتا ہوتا نے حکم فرما دیا بات ختم ہو وہی ہمارا حال ان کے شاہدادے کی بار میں کوئی کچھ بھی فرماتا رہے ہم ادھر نہیں آتے ہیں تم فرماؤ مرکزی شخصیت قائد ملت کی وہ کیا فرما رہے اب وہ جو فرماتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں اللہ اور میرے سرکار تازو شریف اعلیٰ حدت کے روش پہ تھے مفتی اعظم کے روش پہ تھے حضور حضور اسلام کے روش پہ تھے اور یہ تعدو شریعہ کا فیضان دیکھیے سبحان اللہ قائد ملت بھی اسی روش پاک پہ چل رہے ہیں کیا انقلاب آ گیا سبحان <laughs> <laughs> اللہ اسی کا نام فیض ہے لوگ کہتے فیض کس کو کہتے ہیں اسی کا نام فیض ہے اگر فیض کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو تو سرکار تعدو شریعہ کے وشال کے بعد حضور قائد ملت کو دیکھ का नाम है। इसी को फैज कहते हैं इसी का नाम फैज है दीजिए कटवाइये मत भाई। जलने दीजे। हाँ।, हाँ लोग हमारी बातों को जो मेन मेन होते काट देते हैं वैसे भी हमको काटते रहते हैं और तकरीर में भी काट देते है और कहीं कहीं जल्सों में काट देते हैं ताजुशरिया की मौजूदगी में लोग हमको काट देते थे जबकि मुक्र खूस ही हुआ करता था تو حضرت فرماتے تھی تقریر ہو گئی تو میں قرض کرتا حضور نہیں ہوئی تو حضرت مرید کرنے کے بعد بھی فرماتے اچھا اب آپ تقریر کیجئے سبحان اللہ ہم نے کہا سرکار سرکاری آپ کی کرم نوازی ورنہ تو مولویوں نے میں کاٹ دیا تھا حضرت سبحان اللہ ہاں تقریر میں بھی کاٹ دیتے ہیں لوگ پیسے بھی کاٹ دیتے ہیں لوگ کاٹو کتنا کاٹو گے کاٹتے کاٹتے کاٹتے کاٹتے ہاں ہاں کچھ تو بچے گا ہاں بزرگوں کا فیض ہاں اگر دیکھنا ہے تاج وشریہ کا فیض دیکھنا ہے تو میرے سرکار قائد ملت کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آ, ان کو وہی مرتبہ وہی عزت وہی شہرت وہی رفا دتا فرمائے جو میرے آقا نعمت سرکار تاج وشریہ کو حاصل ہوئی آمین کہیے دل سے کہیے ہاں ابھی صحیح سچی ہاں قیادت اور رہنمائی کی ضرورت ہے اور اس دور میں سچا قائد سچا رہبر سچا رہنما ملنا بہت مشکل ہے ہاں اور رہنما رہ کر کے گئے ہیں تو اس کا احترام اس کی قدر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہے نا کوئی کچھ بھی بکے بکنے دو ہاں کوئی کچھ بھی کہنے دو ہاں ہم تاجوچریا کے پیریڈ میں بھی یہی بہت سارے مولویوں سے اور پگڑی والوں سے ہو جاتی تھی میری میں کہتا تھا میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا کس کی سنو گے ہم تازہ ہے نا تازو شریا نے کیا فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک سر تسلیم خم ہے اور اگر تازو شریا نے نہیں فرمایا تم اپنا لیے گھومتے رہو ہے تم لیے گھومتے رہو تم جس کے فالوور بجاؤ ہے ہم جس کے فالووریہ کے بعد اب ہماری سچی عیادت ہاں کس کے ہاتھ میں ہے ان کے شہزاد نور حضور قائد ملت کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے دعا گا اللہ سلامت اور بریلی شریف کی مرکزیت کو اللہ سلامت اور بریلی شریف کا فیض خاص کر عرس کے دن جو سب پہ جاری ہو ہم پہ بھی جاری ہو ارادہ تو تھا جانے کا لیکن ہم نے پیپر میں پڑھا کہ آن لائن پروگرام ہونے والا ہے نا پیپر میں دریا تھا ہے نا آن لائن اور دوسری یہ नहीं بھی نہیں ہے تو بہرحال محبت ہونی چاہیے اگر اعلی حدرت سے محبت ہے تو آپ کہیں بھی ہوں گے جو رحمت و نور کی بارشیں ہو رہی ہوں گی بریلی شریف میں اس کے دو چھن چیٹے بھی اگر آپ کو مل گئے تو انشاءاللہ بیڑا اللہ بےڑا ہو ہے نا اور محبت میں رکھتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے مفتی اعظم کا صدقہ ہے سرکار دادیا کا فیض ہے سبحان اللہ ہاں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کی چاہت بن جاتا یہی تیسی کا نام تو فیض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عاطف بھائی کو سلامت رکھے اور آپ کے جو احباب جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور اسی طرح مسل کے حق مسلک کے اعلی حضرت کی خدمات کی توفیق عطا فرما مسل مسلک حق مسلک کے حضرت پر چلتے رہنے کی سبحان اللہ بمبئی کے بزرگ نے فرمایا تھا میں شاید کبھی بولا ہوں تقریر میں ہے نا مجھے تو خود ہی پتہ نہیں میں کہاں کیا بولتا ہوں اب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے نہیں سننے کا اس لیے ہم جان ہی نہیں پاتے ہیں کبھی کوئی بتا دیا تو جان جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک سامنے کہا کہ آپ کے دس ملین فالوور ہیں انہوں نے کہا ریم بھائی ملین کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا پھر ہم نے کہا جتنے لوگ ہمارے کیسے فالوور ہو گئے تو پتہ چلا کہ کسی نے ہمارا شعر جو ہے یہ جو ہم پڑھتے تھے رد و حاب کے وقت ہے <laughs> نا ہم سنن کا قیدہ ہے واللہ وہ ہابی جہنم کا کنندہ ہے واللہ اور جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چپ جانے والے اس شیر کو کس نے ٹک ٹاک پہ ڈال دیا تھا جو چل رہا تھا پہلے اس پہ ڈال دیا بتائیے ہم نے کہا اس پہ ڈال دیا تھا اچھا کیا اس نے کلمی کی فوٹو ووٹو نہیں ڈالا اس شیر کو ڈال دیا بولے اس شیر کے آپ کے دس ملین لوگ جو ہے مطلب فالوور ہو گئے ہم نے کہا اچھا ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کتنے لوگ ہمارے ماننے والے ہیں یہاں پچاس ساٹھ ہو جاتے ہیں تو وہ ناچ ناچنے لگتے ہیں الٹے تھے ہرکتیں کرنے لگتے ہیں بتائیے ہے نا کبھی بتائیے مودی سے کبھی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کبھی کسی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں بس کہے گی تم کیا ہو تمہاری حقیقت کیا ہے تمہارا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہے تمہارا بات کیا ہے मैं جانتا ہوں لیکن ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملے میں پڑھنے کی और फिर भी तुम बुजुर्गो की किरदार खुशी कर रहे शर्म नहीं आती तुम अपने को पहले देखो ये मौलाना बाबा कास्थाना पंद्रह वेस्ट में है कभी गए पंद्रह मुहर्रम को आपका आप होता है मौलाना बाबा वो है जिनसे मिलने के लिए मेरे आला हजरत शिवलाए आला हजरत शिव लाये मऊ मदीने पाक से वापसी के बाद फौरन मिलने गए थे तो तांगा बुलाया गया اس زمانے میں تانگا چلتا تھا ایک کا اب تو ٹانگا شوپین چلتا ہے اس پہ انگریز لوگ بیٹھے گھومتے ہیں گھومتے لیکن وہ بزرگوں پہلے وہ سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا تانگا تو اس زمانے میں سب گاڑیوں کی سہولت نہیں تھی تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ تانگا لایا گیا اعلی حضرت سرکار اس پہ بیٹھے اور حضور حجت الاسلام اور ماد اللہ اور حضور برہانے ملت علیہ رحمان وہ تشریف فرما ہوئے اور ان کے والد حضرت علامہ عبدالسلام ہے نا جن کا الاسلام یہ دونوں باپ بیٹے دونوں بیٹھے خلیفہ خلیفہ آلات کے تھے وہ بھی خلیفہ تو یہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد مولانا بابا کی بارگاہ میں گئے جب مولانا بابا کی بارگاہ میں پہنچے تو مولانا بابا سے مصافہ ہوا سلام ہوا دس وسیع قدم وسیع ہوئی آلادت کی علادت کوئی اشارہ جہاں ہوا وہاں بیٹھ گئے پھر اپنے خادم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ بڑے مول صاحب سے پوچھو الگ آل کہا بڑے مول صاحب سے پوچھو چائے لیں گے یا قہوہ یا کافی یہ تین چیز آپ کثرت سے پیتے تھے مولانا بابا چائے بھی پیتے تھے قہوہ بھی پیتے تھے کافی بھی پیتے تھے تو اعلی حضرت نے بڑا پیارا جواب عنایت فرمایا آپ نے کہا بہت بڑی بار گاہ اس بارگاہ کی میں کوئی چیز نہیں چھوڑنا چاہتا تینوں بارے میں کہا تھا نا چائے لیں گے یا قہوہ یا کافی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بڑی بارگاہ ہے میں کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنا چاہتا تو مولانا بابا نے ایک ہی کپ میں تینوں دے دیے چائے بھی قبا بھی کافی بھی اور اعلیٰ حضرت نے جب پیا تو ہر ایک کا مزہ الگ الگ ہم لوگ تینوں اگر ملا کے پی لے تو اور اعلی حضرت سے نو فرما رہے ہیں تو چائے کا مزہ الگ ہے قبے کا مزہ الگ ہے کا مزہ الگ ہے نو اس کے بعد ہاں برہانے ملت فرماتے ہیں اپنے والد محترم کے حوالے سے کہ اعلی حضرت کی اور مولانا بابا کی سترہ بھاشا میں گفتگو گئی کتنے سترہ بھاشا میں تو وہ فرماتے ہیں جسے میں سمجھتا رہا لیکن اٹھارہویں بھاشا جب اعلیٰ حضرت نے اور مولانا بابا نے اپنائی تو اس کا میں ایک لفظ نہ سمجھ سکا اور ایک گھنٹہ تک گفتگو گئی اعلی حضرت کی مولانا بابا کی اس کے بعد چلے اعلی حضرت دس بوسی قدم بوسی کی مولانا بابا کی اس کے بعد برانے ملت کے والی صاحب نے دس بوسی قدم بوسی کی برانے ملت فرماتے ہیں میں سب میں چھوٹا تھا اخیر میں, میں نے دس بوسی قدم بوسی کی اور مولانا بابا سے عرض کیا حضور میرے لیے دعا فام ہے تو مولانا بابا نے اعلیٰ حضرت کی طرف اشارہ کیا اور کہا دیکھو مولی صاحب بڑے مولی صاحب جا رہے ہیں بڑے مولی صاحب جا رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا دنیا تمہارے پیچھے پیچھے, تمہارے پیچھے, پیچھے ان کے پیچھے پیچھے چلنا دنیا تمہارے پیچھے پیچھے چلے گی یہ فرما کر کے مسلق اعلی حضرت پر چلتے رہنے کا ایک لطیف شارا مولانا بابا نے دے دیا اور اسے برہانے ملت نے کر دکھایا پوری زندگی وہ اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور دنیا برہانے ملت کے پیچھے پیچھے چلتی بزرگ یہاں موجود ہیں اللہ توفیقری تو دے لینا آ, میں تو اس کے موقع پہ بھی جاتا ہوں اور یوں بھی جمعرات کو موقع ملتا ہے تو جاتا ہوں کیوں اس لیے کہ میرے اعلی حضرت یہاں تشریف اچھا فی دیکھیے اعلی حضرت کا اس خاندان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں ہے نا مطلب جو خادم تھے انس کوکنی نام تھا ان کا یونس کوکنی جو خادم تھے مولانا بابا کے ان کے خاندان کے انس کوکنی کے خاندان کے جتنے بھی لوگ آج ہیں وہ سب کے سب یا تو حضور مفتی آدم سے مرید ہیں یا سرکار تازو شریا سے مرید ہے ہاں سب یہ فائز ہے کیوں کہ کی ہمارے پیر کو یعنی مولانا بابا کو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے نا تو مولانا بابا کا تو کوئی نہیں خلیفہ یہاں تو اعلیٰ حضرت کے تو ہیں تو اسی سلسلے سے مرید ہونا چاہیے سب اسی سلسلے سے ماشاء اللہ مرید میں اکثر کو جانتا ہوں ہاں حضرت کے ہی سلسلے سے وہ لوگ مرید ہیں ہاں تو وہ بزرگ آپ کے بمبئی سرزمین پر بھی تشریف فرما ہے کبھی اللہ توفیق دے تو آپ جائیے اور مسل کے حضرت پر چلتے رہنے کا ایک بہت بڑا خوف مولانا بابا جو سلسلے نقش کے عظیم بزرگ سلسلے نقش بندیاں ہاں سوفی سلطان شاہ نقش بندی ارف مولانا بابا ارف مولانا بابا سے وہ تھے اور آج بھی ان کے آستانے پر جب جائیے تو جو گیٹ لگا ہوا اس پہ لکھا ہوا ہے ماشاء اللہ تو کبھی اللہ توسیق دے بڑی مسجد ہے نا جو بھی دیوبندیوں کے قبضے میں آدرا ویس میں باندرا میں جو بڑی مسجد ہے اس کے طرح اس کے بغل سے ہی گلی گئی ہے اندر کو ہے نا पता एड्रेस पूरा बता दिया हूँ आप आ, बड़ी मस्जिद है ना जो अभी द्योबंदियों कब्जे में आ, पहले सुन्यों की थी नहीं स्टेशन तो आप चले गए फिर वहाँ टिकट लेना पड़ेगा आपको नहीं नहीं वहाँ मत जाएगी बड़ी मस्जिद भागियों की जो कब्जे में मस्जिद है बड़ी मस्जिद रोड पे सफेद वाली मस्जिद है न उसके बगल से ही उसके बगल से ही जो है गेट लगा हुआ उसपे लिखा हुआ गली तो नहीं कहेंगे गली से भी ज्यादा चौड़ा रास्ता है وہی اندر کو گیا ہے ایک دم آگ بنگ کر کے چلے جائیے ہے نا آرام سے اور جا کر کے کبھی حاضری دیجئے اور کبھی حاضری ہو تو میرا بھی سلام پیش کیجئے میرے لیے بھی دعا کیجئے اور چونکہ وہ سلطانے سبحانہ شہن شاہے باندرا ہے کیا ہے ہاں میرے اوپر جب کوئی مشکل پڑتی ہے نا تو میں وہیں جاتا ہوں اور کہتا ہوں حضرت تو آپ شہن شاہ باندرا ہے تو آپ کا یہ غلام کچھ دنوں سمیت کا مسئلہ کا کام کرنا چاہتا آپ صحیح سمجھ رہے کہ میں مسلق کا کام کر رہا ہوں تو میری حمایت کیجئے سبحان اللہ کرم ہوتا ہے ان کا اور ہاں بہت سارے بڑے بڑے مسائل جو سامنے آتے ہیں حل ہو جاتے ہیں بزرگوں سے محبت رکھو ماشاءاللہ اللہ تو ملتا ہے ہاں تو بہت بڑی شخصیت ہے مولانا بابا کی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس شہر میں رہتے ہوئے ان کے دائرے نور ان کے مدارے پارک پہ, پہ پہنچنے کی توفیق عطا فن ضرور جائیے گا کبھی گئے کہ نہیں گئے ہاں یہ سوچ کے جاؤ کہ اعلیٰ حضرت ملنے آئے اب کتنی بڑی شخصیت ہوگی جس سے اعلیٰ حضرت ملنے آئے گی اعلیٰ حضرت ملنے آئے اور اعلی حضرت یہ رجال الماں میں سے تھے یعنی مولانا بابا ان اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے کہ صبح سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور رات کو نکلتے تھے سمندر کی طے میں اللہ اللہ کرتے اسی کرامت کو دیکھ کے ہی انس کوکنی مچھلی مانتے تھے سمندر کنارے ایک کرامت دیکھ کے تو ان کے پیچھے ہو گئے تھے وہ ہاں یہ تھے رضال الماں سے ہاں رجال الماں ہوتے ہیں رجال الغیب ہوتے ہیں جنہیں مردان غائب کہا جاتا ہے جنہیں ابدال کہا جاتا ہے زمین و آسمان کے بیچ جو فضا اس میں رہتے ہیں اور کچھ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو سمندر کی طے میں اللہ کی تعریف و توصیف کرتے ہوتے ہیں ہاں یہ ان نفسیہ میں سے حضرت مولانا رحمۃ اللہ جن سے اعلیٰ حضرت ملنے کے لئے سوا گھنٹہ ہو گیا سننے والے بھی تنگ آ گئے ہوں گے بےچارے سن رہے ہوں گے اس پہ ہے نا کب ختم کریں گے ہاں اللہ تبارکا و تعالی ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت کا اس قطع فرمائے تو دیا نور بریلی شریف اگر جا رہے ہو آپ یا آپ میں سے کوئی تو میرا بھی وہاں سلام پیش کر دینا میرے لیے دعا کر دینا اور اگر نہ جانا ہو تو جہاں کہیں رہیں وہیں سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہے نا پچیس سفر مزفر کو دو بج کر کے اڑتیس میٹ پر ہے نا کل شریف کر کے خیرات پیش کیجیے گا ہے نا اور اعلیٰ حضرت کا فیض کئی بھی رہو گے دیکھو جب آپ کسی سے محبت کرو اور اس کے مسلک کا کام کرو ہے نا اور اس کے روش پہ قائم رہو تو اس کا فیض ہوتا ہی ہوتا ہوتا فیض ہوتا ہاں بس رویش نہیں بدلنی چاہیے اگر روش بدل گئی تو فیض نہیں ملے گا ظاہر <تحدث> آپ کتنا بھی س... سمار لو سجا لو हاں? رنگ برنگ کے صافے لوگ باندھ رہے ہیں بتائیے ابھی تک ایک رنگ کا صافا تب سات رنگ کا ہو گیا اب ہم ایک دن سوچ میں پڑ گئے اللہ ہم کون سا صافہ باندھیں ارے تو کیا بتایا بھائی کلیئر था بھی ایک ہری باندھتا تھا ایک زبیت अब تھا اب یہ ہری والے سانچ کر دیے اب ایک دن ہم ٹینشن میں آ گئے کہ ہم کس رنگ کا صاف ہے زیب سر کریں تو بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے ہم نکال پائے کچھ رنگ وہی رنگ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان سے مسابعت نہ ہو ان سے مسابیت بھی نہیں ہونی اب رنگ بدل دیا انہوں نے اب یہ رنگ بدلتے ہی رہیں گے بھی کتنے رنگ بدلیں گے اس لیے کہ ان کا جو رنگ ہے وہ اصلی رنگ نہیں ہے ہم تو ہر بزرگ کا ایک رنگ ہوتا تھا چشتی ہے کاجری ہے ماشاء اللہ بزے پاک کا دیکھا نقشہ تو ہر ایک کا کچھ کلر ہوتا ہے لیکن وہ بزرگوں سے منصوب کلر ہوتا ہے وہ بافید ہوتا ہے اب ان کے جو بزرگ ہیں ٹی وی والے ان کا کیا فائدہ ہوگا इनके ये तो बुजुर्ग है।, है देख लीजिये आप चेहरा खुद ही फैसला कर लेंगे कितने बड़े बुजुर्ग है रहा। अरे चेहरा दिल का तर्जमान होता है हाँ। चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वालों को दे लीजिए क्याम पे कायाम रुको पे सद्दा चिल्ले पे चिल्ला लेकिन इसके चेहरे पे नूर नहीं होता है। होता है वही हाल इनका हुआ जा रहा है वही से पैजामा वैसे जो है वो देख लीजिये कुर्ता है जेब में जेब जेब में जेब डाले पड़े جیسے وہ گٹھا بنا دے بھی ہیں ایک دم شکل و شبہت جیسی بنانے میں ایک دم لگے ہوئے ہے اللہ تبارک محفوظ فرمایا ان سے ان سے بھی دور رہیے ان سے بہت زیادہ دور رہنے کی ضرورت ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں ہاں اگر ان کے دامے فریب میں آ چکے ہیں تو ان کو بھی بچائیے ہاں ان کو بھی بچائیے اور یہ جماعت رضاء مصطفیٰ کا ماشاء اللہ تقاضا بھی اس لیے کہ ان کی جماعت یا تو بپا نے بنایا نہیں تو چچا نے بنایا ایک جماعت کا بنانے والا چچا تمہاری مولے بھائی کا ہے نا اور ایک جماعت کا بنانے والا بپا چچا اس لیے کہہ رہا کہ پہلے بھی مجھے میں تو ایک کا بانی چچا ہے ایک کا بانی بپا ہے ہے لیکن جماعت رضائے مصطفیٰ کوئی اور نہیں نائب حوصلہ امام احمد اس جماعت کا اپنے وقت کا مجدد ہو نائب حوصل ارا ہو یقینا اس جماعت کے اندر روحانیت ہوگی اور حقانیت بھی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے اگر جماعت رضائے مصطفیٰ کے اندر حقانیت حق نہ ہو اور احقاق کے حق باطل کا معاملہ نہ ہو تو پھر جماعت رضاء مصطفیٰ کا حق ادا نکالی اور اس بینر تلے کام کرنے کو میں اس لیے فخر سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر شیر سنت نے کام کیا ہے ٹھیک ہے ہاں اور حضور مفتی آدم نے کیا اور ہمارے اکابر نے کیا ہے بڑے بڑے ہے نا اللہ تو ہم کو بھی کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے ہاں انہوں نے کام کرا ویسے ہی ہم کو بھی کام کرنے کی مولا توحی خطا تو جمال رضاء مصطفیٰ کو فروغ دیجئے اور اس سے لوگوں کو جوڑیے اس لیے کہ اس سے جو جڑیں جو گے ان کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہوگا اور ایمان عقیدے کی پختگی اس دور میں بہت ضروری ہے اس لیے کہ ایمان کے لٹیرے ہر طرف گھوم رہے ہیں ہاں امال کی آمال بھی خیریت نہیں ہے اور عقائد کی بھی خیریت نہیں امال کی کام خیریت آپ شاید تنہائی میں بیٹھ جائیں اور چاہیں کہ ہم کچھ نہ سنیں کوئی ادھر سے موبائل بجا رہا ہے کوئی ادھر سے موبائل بجا رہا ہے کوئی ادھر سے یہی چل لیا جائے پڑوسی آپ کو جو ہے گانا سننے پہ مجبور کر دے رہا ہے ہے نا تو امال کی بھی خیریت نہیں اور عقائد کی بھی نہیں ہے نا ایک سے تحریکیں ایک سے ایک تنظیمیں پیدا ہو گئی اور سب ہماری ایمان پیشے فون مار رہے ہیں سب اعلی حضرت کا نام لے کر مفتی کا نام لے کر اور سب بزرگوں کا نام لے کر کے ہمیں زہرے حلال پھلا پلا رہے ہیں تو ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہوشیار خود بھی رہیے اور دوسروں کو بھی ہوشیار کیجئے ہاں اور اعلی حضرت کا پیغام عام کیجیے ہاں اور اعلیٰ حضرت کے شاہداد سرکار تاج و شریعہ سے محبت کیجیے ان کے شایداد نور حضور قائد ملہ سے محبت کی ایک نے ہمارے یہاں کہا کہ میں تازیہ کو بزرگ نہیں مانتا ہوں تو ہم کو جلال آ گیا ہم نے کہا کم وقت اگر تاجو شریا کو بزرگ نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں مانتا میرا بہت خاص آدمی تھا ان کو معلوم نہیں معلوم نام نہیں لوں گا نہیں تو آپ کا نام ہے ان کو معلوم جو ہمارے سامنے بیٹھے بہت میرا خاص تھا میں اس کو سمجھتا تھا یہ تادو تاجوچریا کا جو ہے محب ہے عاشق ہے چاہنے والا ہے لیکن جب اسے میری کچھ گفتگو چلی تو اس میں وہ جلال میں آ کر کے مہاد اللہ بول دیا کہ میں تادو تجوشریا کو بزرگ نہیں مانتا بات میرا پتا چڑھ گیا مجھے بھی جلال آ گیا ہم نے کہا کہ تو تادو کہریا کو نہیں مانتا تو میں تجھے نہیں مانتا اور پھر مجھے جو ہے اتنا جوش آیا کہ جمعہ میں نے اس کا پورا گت کر دیا اور کچھ شیر بھی بنا ڈالے شیر بھی بنایا ارے بولو تو سنا ہاں میں شیر بنایا کرتا تھا پہلے جب سنی داوت اسلامی مدسم پڑھاتا تب تھا تبھی دس سال پڑھایا مسجد نہیں بخاری مسجد میں درگاہ لگتی تھی اور یہ اسماعیل حبیب کیا مسجد ہے جہاں سے گران فلور پہ بچے رہتے تھے میں پڑھایا ہوں یا دس سال پڑھایا ہوں آتا جاتا تھا لیکن کب چھوڑا جانتے ہو جب میرے نے بائیکاٹ کیا تبھی جوڑ لوگ روٹی روزی سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ہاں اور کہیں نہ کئی راستہ نکال لیتے ہیں اس میں آپ جتنے بھی پڑھانے والے سب کے مریدے ہیں ہم سب کا نا ہم جانتے بتا بھی لیکن کیا فائدہ رہنے ٹھیک ہے تو ایسا ماننا پھر کا نہیں ہوتا تو اس نے جب یہ کہا تو جمعہ میں نے تقریر کری سنئے اور میں نے شیر بنا اور میٹھا آدمی تھا جس نے کہا کہ بزرگ میں گفتگو بظاہر بڑی ہے پر حقیقت میں اصلی نہیں جالی ہے سمجھے آپ اور آگے ایک شیر اور تھا نہیں لب پہ نامے رضا کردار میں دلالی لپے نامے رسا کردار میں دلالی ہے اور دال میں کالا نہیں پوری دال کالی دال میں کالا نہیں پوری دال کالی ایسے ہاں جب سن جنون آ جاتا ہے دلال چڑھ جاتا ہے تو بنا دیتا ہوں اور بے نقاب کر دیتا ہوں میں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں گستاخی آلات رس کوئی بھی ہو نہیں نہیں کتے نہیں سب کو معلوم میں صرف ہاں قول سے ہی رت نہیں کرتا ہوں اللہ کا فضل میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے میں عمل سے بھی رت کرتا ہوں مارتا ہوں توڑ دیتا ہوں ہاں اگر میری ہاں طاقت جہاں تک ہوتی اس کا رد کرتا ہوں ہاں اور گستاخ اعلیٰ حضرت ہو گستاخ تعدیا ہو آ, بزرگوں کا گستاخ ہو میں اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں رکھتا ہوں ہاں اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے بس ان بزرگوں کی محبت ہے ان کے صدقے انشاءاللہ ایمان لے کے دنیا چلے جائیں گے صحیح دشمنی کر لی تو پھر کیا ہوگا اب آپ ٹینشن مر لیجیے میں ختم کر دیتا ہوں السلام علیکم